اور ان سے اگلونی جھٹلایا اور یہ اس کے دسویں کو بھی نہ پہنچی جو ہم نے انہیں دیا تھا پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کسا ہوا میرا ان کا کرنا